اور کسی کے احسان کو نہ ماننا اس میں تکبر ہے اللہ تعالی تکبر کو نا پسند کرتے ہیں آج جی کو پسند کرتے ہیں اسی لیے ایک مومن اگر دوسرے کے ساتھ بھلا کرے تو شریعت کا حکم ہے کہ دوسرا فوراً کہے جزاک اللہ اللہ آپ کو جزا خیر ہر بندہ احسان کا بدلہ اسی کے جواب میں تو نہیں دے سکتا فرق ہو تے لیول کا مگر دعا تو دے سکتے ہیں نا بندے کے پاس دینے کے لیے دعا ہوتی ہے اور اللہ کے پاس دینے کے لیے خزانے ہوتے ہیں اس لیے یہ جو الفاظ کہہ لیے جاتے ہیں نا جزاک اللہ یہ اس کے احسان کا گویا بدلہ چکا دیا انگریز لوگ احسان کے بدلے میں تھینک یو کا لفظ کہتے ہیں مرد ہو تو شعید کہتی ہے جزاک اللہ کہیں عورت ہو تو اس کو جزاک اللہ کہیں تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ادا کرے اب ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب ربریزت کے ہیں تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں اس لیے ارشاد فرمایا بش اے میرے بندوں تم میرا شکر ادا کرو ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس کے لیے کرام نے بھی دعائیں مانگی حضرت داعود علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام نے دعا مانگی رب کے او ان اشکر ان کا کلتی ان ام کا علیہ و علا و اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو آپ کی نعمتیں میرے اوپر ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں اللہ سے مدد مانگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی اللہ آئینی علی ذکری کا وہ شکری کا وہ حسن عبادت اے اللہ اپنی ذکر کرنے میں اپنا شکر ادا کرنے میں اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما دیجیے تو جب اللہ مدد فرماتا ہے تو انسان کے لیے اللہ کا شکر رہا کرنا آسان ہوتا ہے حضرت داؤود علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک زبان ہوتی اور اتنی زبانوں سے میں چوبیس گھنٹے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا میں پھر بھی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر بات تو ایسی ہی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا عبادت گزار بندہ تھا اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چار سو سال اللہ کی عبادت کی اب چار سو سا سال عبادت کرنا ایک بڑی بات ہے ہماری تو عمر بھی نہیں ہے چار سو سال اس نے عبادت کی اور پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری موت سجدے میں آ جائے اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور سجدے میں اس کو موت آئی کتنا خوش نصیب انسان تھا حدیث مبارکہ میں ہے جب اللہ سے مجھ کی حوق بیچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل کے ساتھ جنت لے جاؤ اس نے کہا الا بے عملی میرے عبادت کی وجہ سے عملوں کے وجہ سے مجھے جنت لے جائیں رب کریم نے فرمایا بے رحمتی نہیں میری رحمت کے ساتھ اس نے پھر کہا بے عملی اللہ عملوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو فرمایا اچھا اس کے پوری زندگی کی عبادت کا اور جو میں نے اس کو نعمتیں اٹا کی ہیں جن کا آپس میں حساب کیا جائے جب فرشتوں نے حساب کیا اس کی چار سو سال کی عبادت اس کی بینائی تو بدلا نہ بن سکی اللہ نے فرمایا چونکہ تیرے اوپر تو میری بہت نعمتیں تھیں اور تم نے حق ادا نہیں کیا اب اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ جب جہنم میں جانے کا حکم ہوا تو اس نے پھر معافی مانگی ہے اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیجیے تو اللہ نے فرمایا ہاں میں اپنے فضل سے جنت عطا فرما دوں تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میری پیوٹی کا زور لگا لیں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے لیکن جب بھی بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے نا اے اللہ آپ کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں میں ساری زندگی سلدے میں ہوں میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو گویا اس وقت وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو وشکرولی کے بعد فرمایا ولا تقرون تم انکار نہ کرو کفر نہ کرو گویا شکر کو ادا نہ کرنا کفر کرنے کے مترادف ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن رسماتے ہیں انا حدینہ حسبیلا اما شاکرم و اما ہم نے انسان کو سیدھے رستے کی رہنمائی فرمائی اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے یعنی جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا وہ گویا اللہ کا کفر کر رہا یہ کفر کے متراد ہے شکر ادا نہ کرنا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو شکر ادا کرے اس قوم سے خوش ہوتے ہیں جو شکر ادا کرے قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے اس کا نام تھا قوم صبا ایگریکلچر میں انہوں نے بڑی تحقیقات کی تھی اتنے بڑے بڑے باغات تھے مفت نے لکھا ہے کہ عورت اگر اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کے باغ کے اندر سے گزرتی تو ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی گرنے والے پھلوں سے اور ان کے باغ ختم نہیں ہوتے تھے کتنے بڑے, بڑے بڑے باغات لطد کان صبا ان کی مسکنہ میا قومی سوار کے مساکن میں گھروں میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن تانے آئی و شمال وہ جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں طرف بھی باغات ہوتے تھے بائیں طرف بھی باغات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے تمہیں اتنا رزق دیا قلوم میرے رزق ربے وشکرولا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو بلدہ تم سیب تن اتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ ان بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو استعمال کریں اور میرا شکر ادا کریں ایک ایسی بستی بھی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں واپس لے لی اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وزارب اللہ سل ار اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی کانت عامنسم مطمئنہ ان کے پاس امن بھی تھا اطمینان بھی تھا قرآن مجید میں دو لفظ اس سے معلوم امن اور اطمینان مفسر نے لکھا کیا وجہ تھی ان کو باہر کے دشمن کا ڈر نہیں تھا اطمینان تھا اور اندر کا خلفشار بھی نہیں تھا تو امن بھی تھا یعنی ایسی بستی تھی کہ امن بھی تھا اطمینان بھی تھا نہ باہر کے دشمن کا ڈر نہ اندر کے دشمن کا خوف عامنتم مطمئنہ یا رز و ہارغدم مت کل مکان چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق کی بہتاط ہوتی تھی کھلا رزق اللہ نے اس قوم کو عطا کیا تھا پکافرت بے نوملہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ کی اذا کا اللہ واسل جوئی ولخو بے مکھان و اللہ نے ان کو بھوک نگ اور خوف کا لباس پہنا دیا کہ وہ کام ہی ایسے کرتے تھے تو جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے اس لیے نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بننے سے نعمت واپس نہ لے جائے اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے حکم میں ملم یشکرینیام فقت فقط رزا لوالا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی شکر ادا نہ کیا اس نے اس نعمت کو اللہ کے سامنے واپس کرنے کے لئے کہہ دیا اللہ واپس لے لیجیے مجھے ضرورت نہیں ہے اس نعمت کی ملم یشکر انیام فقط تار رزا لوالحا و من اور جس نے اس نعمت کی قدردانی کی فقد کئی ادا بے عالحہ اس نے اس نعمت کو نکیل باندھ کر اپنے پاس رکھ لیا وہ نعمت اس سے نہیں کہیں جا سکتی اس نے نکیل کے ذریعے اس کو قابو کر لیا ہم اگر نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت ہم سے واپس نہیں لی جائے گی اور اگر ناشکری کریں گے یہ شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمت واپس بھی لی جا سکتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو نومیز میں فرماتے ہیں وقلیل اور میرے عباد اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہیں تب ان انسان نہ شکر ہے تب ان شکر ادا کرنا ذرا بوجھ محسوس ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے اس میں واقعی ہم کو کوتای کرنے والے لوگ اب نعمت کے بارے میں چند نکات کو سمجھنا چاہیے پہلا نکتا کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں جو بھی نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کم قیمت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہر نعمت کو قدر کی نظر سے دیکھیں لوگ کئی مرتبہ غریب رشتے دار کے گھر جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اگر فرض کو کوئی ایک پھل پڑا تھا انہوں نے کاٹ کے پیش کر دیا اب وہ سوچتے ہیں اس نے تو ہمارے سامنے ایک پھل کاٹ کے پیش کر دیا کچھ بھی نہیں تھا نہیں اس کو کم نہ سمجھیں اگر خشک کھجور بھی اس نے پیش کی تو اس کھجور کے ساتھ اس کی محبت شامل ہے اس کو بڑا سمجھیں کمی کم کے نظر سے نہ دیکھیں بعض لوگ اپنے بہو کے جہیز کو تھوڑا سمجھتے ہیں کیا لے کے آئی ہے کچھ بھی نہیں لائی بھئی جو ماں باپ کی حیثیت تھی انہوں نے بیٹی کو دے دیا اب اس کو تم اللہ کی نعمت سمجھو اس کی قدر کرو بے قدری نہ کرو ہم سائے رشتہ دار کی چیزوں کو معمولی سمجھنا ان کے پاس تو ٹوٹی ہوئی کار ہے اس کے پاس تو ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہے بھئی جو اللہ نے دیا ہے کبھی اس کو کم نہ سمجھیں نعمت کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھیں اور بڑا سمجھیں عظیم سمجھیں وکیل سمجھیں بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل والوں وجا أَنبِيَاءَ امبیا ا وجا ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی پیدا کیا اور بادشاہوں کو بھی پیدا کیا تو بنی میں اللہ نے بادشاہ پیدا کی یہ ملوکا کی تفسیر میں سرین نے لکھا جس بندے کے پاس پانچ چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے پہننے کے لیے کپڑا ہو کھانے کے لیے روٹی ہو رہنے کے لیے گھر ہو پھر بیوی ہو اور سواری ہو پانچ چیزیں جس کے پاس ہیں وہ بندہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے اب ہم اگر دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو حاصل ہیں اللہ نے کپڑا بھی دیا کھانا بھی دیا مکان بھی دیا بیوی بھی دی اور اللہ نے سواری بھی دی پانچوں نعمتیں اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کیا ملا ہے کچھ نہیں ملا تو یہ ناقدری ہے سچی بات تو یہ ہے ہم تو نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ بعض چیزیں پہلے زمانے کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی جو آج ہمیں حاصل ہیں پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی لوگ ہاتھ والا پنکھا کیا کرتے تھے آج کا غریب آدمی بھی بجلی کے پنکھے کی ہوا کے اندر مزے کی زندگی گزارتا ہے بادشاہوں کے محل میں تیل کے چراغ جلا کرتے تھے آج غریب آدمی کے گھر میں بجلی کا کمبکما جل رہا ہوتا ہے کتنی روشنی ہوتی ہے پہلے وقت کے بادشاہوں کے لیے بھی اگر کچھ لکھنا ہوتا تھا تو قلم اور دعات ہوتی تھی ہر لفظ کے لیے دعات میں سے سیاہی لینی پڑتی تھی اور لکھا جاتا تھا آج اللہ نے غریب بندے کو بھی ایسے پین دے دیے ہیں اس کو دعات میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس آپ پین ہاتھ میں پکڑیں اور لکھنا شروع کریں ایک سو سفید بھی لکھیں گے تو آپ کو دعات سے سیاہی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں کی آج اللہ نے عام بندے کو عطا فرما دی ایک نقطہ اور کہ دین کے معاملے میں ہم اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں ہم نیچے والے کو دیکھیں جب دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کی کیفیت ہوگی فلانگ کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے مجھے تو اللہ نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا تو شکر کا احساس پیدا ہوگا اور شیطان ایسا بدبخت ہے کہ الٹ کرواتے ہیں دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دکھاتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو میرے پاس تو سائیکل ہے فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل ہے. میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے فلاں کے پاس تو کار ہے اور میرے پاس تو چھوٹی سی سروپی کار ہے فلاں کے پاس تو ٹیوٹا ہے اور میرے پاس تو ٹیوٹا کار ہے فلاں کے پاس تو فور ویلر ہے دنیا میں اوپر والوں کو اور دین کے معاملے میں نیچے والوں کو میں فرض نمازیں تو پڑھتا ہوں فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا فلاں تو یہ بھی نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے کہ جو دوسروں کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا ایک آدمی زور کی نماز کے لیے گیا اس کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے پتھروی زمین تھی تو پاؤں جل رہے تھے تو وہ مسجد میں تو پہنچ گیا مگر اس کے دل میں یہ احساس تھا یا اللہ میں تو اس شدت کی دھوپ میں آپ کا فرض ادا کرنے کے لئے آپ کے گھر آ گیا ہوں اور آپ نے مجھے پہننے کے لیے جوتے بھی نہ دیے نماز اس نے ادا کی مگر سوچ رہا تھا کہ دوبارہ گھر جاؤں گا تو پھر میرے پاؤں جلیں گے اور مجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی مسجد سے باہر نکلا تو اس نے ایک بندے کو دیکھا جو مسجد آ رہا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں جو تھیں وہ کٹی ہوئی تھیں پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا جب اس پر نظر پڑی تو دل پہ چوٹ پڑی یا اللہ میں تو جوتوں کے لیے شکوہ کر رہا تھا یہ بھی تو تیرا بندہ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں یہ گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر عبادت کے لیے آ رہا ہے تو دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کا احساس پیدا ہوگا تو کبھی بھی اللہ کی نعمت کو کم نہ سمجھے داؤد تائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے دوست اگر تجھے کھانے میں سبزی ملے تو یہ نہ سوچنا کہ جی مجھے کھانے میں سبزی ملی بلکہ یہ سوچنا کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس پرو دگار نے تجھے یاد رکھا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا تبھی تو رزق آیا نا ہم یاد سے اپنے رب کو تو اس سبزی کی طرح نہ دیکھنا کہ کھانے کو خشک روٹی ملی کھانے کو سبزی ملی گوشت نہیں ملا نہیں بلکہ اس بات کو دین میں رکھنا کہ جب میرے مالک نے رزق کو تقسیم کیا تو اسے مجھے یاد رکھا اگر کھانے کو دال بھی مل گئی ہے تو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کھائیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی ایک صحابی تھے اور تاجر تھے انہوں نے ایک مرتبہ ایک ہزار اونٹ خریدے خیال تھا کہ میں ایک ہزار اونٹ خریدوں گا اور بیچوں گا اور مجھے نفع ہوگا ایک جگہ سے ایک ہزار اونٹ خریدے جب دوپہر کو دوسری جگہ بیچنے کے لیے لے کر گئے تو ان اونٹوں کی قیمت زیادہ پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا بڑی کوشش کے بعد ایک بندے نے کہا بھائی جو آپ کی قیمتیں خرید ہے نا بس میں اسی پہ لے لوں گا ایک پیسہ زیادہ نہیں دوں گا تو عبد الرحمان بن اف اللہ انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی سودا کر لیا اور بڑے خوش ان کے ایک دوست نے دیکھا بھائی اتنے خوش نظر آتے ہیں کہنے لگے جی میرے ایک ہزار اونٹوں کا سودا ہو گیا ان کا اونٹوں کا سودا کیسے ہوا کہ جتنے میں خریدے تھے اتنے ہی پہ میں نے بیچ لیے اس نے کہا اتنے پہ بیچ دیے تو نفع کیا ہوا کہنے لگے مجھے دو ہزار ریال کا نفع ہوا بھائی قیمت خرید پہ تم نے بیچ لیے تو نفع کیسے ہو گیا ان کا کہ جب میں نے بیچنے کے لیے بات کی تو میں نے اس کو کہا کہ میں اونٹ بیچوں گا اور اونٹوں کی جو گلے کی رسی ہے نا وہ نہیں ساتھ ہوگی اور وہ شرط مان گیا جب خریدے تھے تو اونٹوں کے گلے میں رسی تھی اب جب بیچے تو میں نے رسی نکال لی تو ایک ہزار رسیاں مجھے مل گئیں اور ہر رسی کی قیمت ایک ریال تھی تو مجھے ایک ہزار ریال کا فائدہ ہو گیا اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے دو ہزار کا فائدہ ہو گیا کہنے لگے ہاں ہاں دو ہزار کا فائدہ ہوا اس نے کہا نہیں ایک ہزار کا ہوا کہنے لگے نہیں اللہ کے بندے ایک ہزار ریال تو رسیوں سے میری بچت ہو گئی اور اگر میں ان کو آج نہ بیچتا اونٹوں کو اور کل منڈی میں لے کے جاتا بیچنے کے لیے تو شام کو مجھے ان اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا وہ بھی ایک ہزار ریال کا آتا آج میں نے بیچ دیے مجھے چارہ نہیں ڈالنا پڑا تو ایک ہزار وہ بھی میری بچت ہو گئی تو اس طرح میری بچت دو ہزار ہے ایک ہزار نہیں ہے آپ دیکھیں کتنا معمولی پروفٹ ہے مگر ایک صحابی اس معمولی پروفٹ کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں اور بڑا سمجھ رہے ہیں پھر اللہ نے ان کے رز میں خوب برکت دی تھی ہزاروں جانوروں کے وہ مالک تھے ہم بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو آنے والا نفع ہے اس کو تھوڑا نہ سمجھیں ہمیشہ زیادہ سمجھیں بھئی لاس تو نہیں ہے نا اللہ نے پروفٹ ہی دیا ہے نا تھوڑا صحیح تو کیا ہو گیا اللہ کا شکر ادا کریں ورنہ تو انسان پرافٹ کے باوجود بھی ناشکری ادا کرتا ہے پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کو کبھی ضائع نہ کریں کتابوں میں لکھ ہے کہ جو بندہ دسترخوان کے اوپر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کھا لیتا ہے یہ جنت کی حروں کا حق مہر ادا ہو جاتا ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ کھانے پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے رز میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر بندہ انگلوں سے کھانا کھائے نا جیسے پلاؤ وغیرہ کھاتا ہے تو وہ اپنی انگلوں کو چاٹ لے کیوں کہ انگلوں کے ساتھ جو کھانا لگا ہوا ہے وہ بھی نعمت ہے اس کو کم نہ سمجھیں اگر ویسے ہی انگلیاں دھو دیں گے تو وہ کھانا پانی کے ساتھ بہہ جائے گا اور نعمت کی نقدری ہوگی اس لیے بہتر ہے کہ پہلے انگلیاں کو چاٹ لیا جائے پھر ہاتھ کو دھویا جائے ایک مطلب حضرت کہ خانوی رحمت اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے ایک نواب صاحب بھی اسی ڈبے میں تھے انہوں نے جب سنا کہ ایک بڑے عالم بیٹھے ہیں تو نواب صاحب آ کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بات چیت ہوتی رہی کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت ادھر تھانحمدے نے دسترخان لگوا دیا اور جو ماہ ماہدر تھا وہ دسترخان پہ رکھ دیا کھانا نواب صاحب بھی کھانے میں شریک ہو گئے اب نواب صاحب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی انہوں نے اٹھائی اور منہ میں ڈالنے لگے تو وہ بوٹی نیچے گر گئی اب وہ بوٹی جب نیچے گری تو دستکان جو ٹیبل تھا اس کے اوپر لگی اور وہاں سے فرش کے اوپر گر گئی جب وہ بوٹی فرش کے اوپر گری تو نواب صاحب نے اپنے پاؤں کے جوتے کے ساتھ اس کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا کہ یہ بوٹی تو اب نیچے گر گئی ہے کھانے کے قابل نہیں اس کو دھکیل حضرت ادا خانے رحمتہ کا چہرے کی جو حالت تھی نا وہ بدل گئی متغیر ہو گئی حضرت محجوب رحمتہ اللہ علیہ خدمت میں تھے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اشارے سے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت میں ناگواری کی کیفیت ہے تو حضرت نے اشارہ کیا کہ بوٹی اللہ کی نعمت ہے اگر نیچے گر گئی تو کیا ہو گیا اس کو اٹھا کے دھو کے صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے اتنے پاؤں کے ساتھ اس کو دکیل دیا یہ رزق کی ناقدری مجھے ناپسند آئی حضرت محجوب رحمت اللہ علیہ نے اس بوٹی کو اٹھایا اور پانی سے اس کو اچھی طرح دھو کے صاف پاک کر لیا اور پھر اس کو کھا لیا پھر اللہ خانجلہ نے اس نواب صاحب کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا رزق تھا ہاتھ سے اگر نیچے گر گیا تھا تو کیا ہو گیا اس کو دھو کے صاف کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے پاؤں سے اس کو دھکیل دیا یہ اللہ کی رزق کی ناقدری ہے اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں حضرت قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا قرآن مجید کا فیض ان کی وجہ سے خوب پھیلا ان کے ایک دوست تھے جو حکیم صاحب تھے اور یہ جو حکیم حضرات ہوتے ہیں نا جہاں بیٹھتے ہیں اپنی حکمت کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں چنانچہ وہ حضرت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور حضرت کو کہتے تھے کہ حضرت کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے پانی پہلے پی لینا چاہیے بعد میں کھانا کھائیے حضرت کی عادت تھی کھانے کے بعد پانی پینے کی اب کئی مرتبہ وہ بار بار ٹوکتے حضرت پانی پہلے پی لیا کریں کھانے کے بعد نہ پیا کریں اور حضرت ہمیشہ کھانے کے بعد پانی پیتے ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں نے اتنی دفعہ عرض کیا ہے کہ حکمت کی نظر میں پانی پہلے پینا چاہیے آپ بعد میں پیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی میں جب کھانا کھاتا ہوں نا تو کھانے کے بعد چھوٹے چھوٹے ذرات میرے منہ میں اور دانتوں میں بچے ہوتے ہیں میں اس نیت سے پانی پی لیتا ہوں کہ اب میں پانی پیوں گا اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میرے جسم میں چلے جائیں گے اور جسم کا حصہ بن جائیں گے اگر میں ویسے ہی کلی کر لوں تو کلی میں وہ ذرات نیچے گریں گے اور ضائع ہو جائیں گے میں اللہ کے رزق کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں بعد میں پانی پیتا ہوں تو ہمارے بزرگ اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات کی بھی رعایت کرتے تھے کہ اللہ کا رز ہے ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا کہتے ہیں کہ ایک آدمی پوت ہوا کسی نے خواب میں دیکھا سناؤ بھائی آگے کیا بنا کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے میری گناہوں کی بخش کروا دی اس نے کہا کیا کوئی بڑے عمل کیے تھے کہنے لگا نہیں ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا وہ میرے اللہ کو پسند آ گیا ہمیں بھی بتاؤ بھائی تمہارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا کہنے لگا کہ میں اپنے گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار جا رہا تھا اور میرے پاس چنے تھے کھانے کے لیے میں چنے کے دانے کھا رہا تھا ایک دانہ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا اگر میں چاہتا تو میں چلتا رہتا میں نے دل میں سوچا یہ دانہ جو نیچے گر گیا ہے یہ ضائع نہ ہو میں نے گھوڑے کو کھڑا کیا نیچے اترا وہ دانہ زمین سے اٹھا کے میں نے کھایا پھر سوار ہو کے سفر شروع کیا میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا میرے بندے تو نے میرے رزق کی قدردانی کی میں تیرے اس عمل پر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں آج شادی بیاہ میں افطار پارٹیوں میں آپ دیکھیں رزق کی کتنی نقدری ہوتی ہے راستے کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں افطار میں خاص طور پہ اور روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹکڑے جو کھائے جا سکتے ہیں اور وہ بھی ساتھ اور دہی کے ڈبے صحیح سالم کھلے بھی نہیں ہوتے وہ بھی ساتھ اور سالن بھی ساتھ اور باقی چیزیں بھی ساتھ اور کئی دفعہ تو جوس کی بوتلیں بھی ساتھ بس دسترخوان کو لپیٹ کے اس کو جا کے ٹریش کے اندر پھینک دیا جاتا ہے بھائی یہ اللہ تعالی کے رزق کی نقدری ہے پہلے دسترخوان سے قابل استعمال چیزوں کو نکال لینا چاہیے پھر دسترخان کو سمیٹنا چاہیے اور رزق کو تھوڑا نہ سمجھیں یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے لیے چھوٹے ہیں باقی مخلوق کے لئے چھوٹے نہیں ہیں چنانچہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مسلم شفیع رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ میاں اسقر حسین دیو بندی رام سب کے پاس گئے کچھ وقت گزارنے کے لیے فرماتے ہیں کھانا کھایا تو کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت میں دسترخوان کو سمیٹ دوں تو حضرت نے سوال پوچھا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے میں نے ارض کیا حضرت آپ مجھے سکھا دیجیے دسترخان کیسے سمیٹتے ہیں حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو جو دستر خان سے بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا میں پہلے اسے اٹھا کے گھر پہنچاتا ہوں وہ اہل خانہ کھا لیتے ہیں کیونکہ مومن کے بچے ہوئے کھانے کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اس کھانے میں شفا ان کو نصیب ہو جاتی ہے پھر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں میں دستر خان سے ان ذرات کو اکٹھا کرتا ہوں ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا حضرت اس کی وجہ اس لیے کہ ان ذرات کو میں فلاں جگہ جا کر جو ہے نا ڈالتا ہوں وہاں پر چوٹوں کے بل ہیں وہ چوٹیاں ان کو کھا لیتی ہیں میرے نزدیک وہ ذرات ہیں اور ان چیونٹوں کے لیے وہ مستقل رزق ہے ان کے لیے چھوٹے نہیں ہیں ان کے لیے بہت بڑے ہیں اس لیے وہ ان کا رزق بن جاتا ہے پھر جو ہڈیاں بچی ہوتی ہیں میں ان کو ویسے نہیں پھینک دیتا چوراہے کے اوپر فلاں جگہ پھینکتا ہوں وہ کیوں اس لیے کہ رات کو وہاں پر کتے بیٹھتے ہیں پیرا دیتے ہیں اور ان کتوں کو کھانے کے لیے ہڈیاں مل جاتی ہیں تو یہ ہڈیاں میرے لیے فالتو ہیں ان کے لیے رزق بن جاتی ہیں اور اس کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے تو دیکھیے دسترخان سمیٹنے میں بھی ہڈیوں کا بھی خیال رکھنا زراعت کا بھی خیال رکھنا بچے ہوئے کھانوں کا بھی خیال رکھنا یہ ہے دسترخوان کو سمیٹنا اور ایک نکتہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے تو پھر ان کے بدلے اعمال صالحہ کرے نیک اعمال کرے ایک بزرگ اللہ کا دی ہوا رسک استعمال کرتے تھے پھر ساری رات مسلح پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا کرتے تھے کسی نے کہا جی آپ تو بڑی عبادت کرتے ہیں کہنے لگے نہیں میں زیادہ عبادت نہیں کرتا جو مالک اپنے گدھے کو خوب چارہ ڈالے وہ توقع کرتا ہے کہ یہ گدا اب خوب محنت مزدوری کرے اور مال کھینچے تو میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں تو میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے پوری رات مسلح پہ کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں عبادت کر کے نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں ایک انسان گھوڑا پالتا ہے تو گھوڑے اپنا گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے مالک اس کو تانگے کے اندر باندھ دیتا ہے گھوڑا سارا دن اس تانگے کے بوجھ کو کھینچتا ہے اور انکار نہیں کرتا شام ہو گئی اب وہ ٹانگے والا اپنے گھر آنا چاہتا ہے واپس جب اپنے گھر آنا چاہتا ہے تو این اس وقت تین چار سواریاں آ جاتی ہیں اور تانگے والے کو کہتی ہیں وہ جی ہمیں لیٹ ہو گئے دیر ہو گئی اسٹیشن پہ کہیں ٹرین نہ نکل جائے ذرا ہمیں پہنچا دیں ہم آپ کو زیادہ پیسے دے دیں گے اب جب مالک کو زیادہ پیسے ملنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے گھوڑے کو پھر اسٹیشن کی طرف بھگانا شروع کر دیا اب یہ گھوڑا آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دے چکا تھا گھر آنے کا وقت چکا تھا مالک کو تمہ ہوئی تھوڑی سی اور آمدنی کی اس نے اس گھوڑے کو مزید جو ہے بھاگنے پہ لگا دیا گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا اب چونکہ ٹائم کم ہے تو مالک چاہتا ہے یہ زیادہ تیز بھاگے اس کو چھانٹے مار رہا ہے گھوڑا اپنے مالک کو نہیں کہہ سکتا جناب میں نے سارا دن اپنی ڈیوٹی پوری کر لی اب تو آپ مجھ سے اوور ٹائم لے رہے ہیں تو اوور ٹائم میں میں بھاگ بھی نہ ہوں اور پھر چھانٹے کے مار رہے ہیں مالک چاہتے ہیں اور تیز بھاگو تیز بھی بھاگ رہا ہے اوپر سے چھانٹے بھی کھا رہا ہے شکوا نہیں کر سکتا مالک کو انکار نہیں کر سکتا آپ اندازہ لگائیے وہ اپنے مالک کا کتنا مطیع اور فرم بردار ہے ہم تو ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اپنے مالک کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہ نہ ملا وہ نہ ملا ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا اور دیکھیں گھوڑا اسٹیشن پہ جا کر پہنچتا ہے تو مالک تو سواریوں سے پیسے لینے میں مصروف ہو جاتا ہے اور گھوڑے کو بھاگ بھاگ کے پیاس لگی ہوئی ہے اور مالک نے پورا دن اس کو پانی نہیں پلایا وہ گھوڑا قریب نالی تھی گندی نالی گندے پانی کی نالی اسی میں منہ ڈال کے گندا پانی پینا شروع کر دیتا ہے مالک جب گھوڑے کو نالی کا پانی پیتا دیکھتا ہے اوہ میں نے تو گھوڑے کو پانی نہیں پلایا تب وہ مالک پانی کی بالٹی بھر کے گھوڑے کے سامنے رکھتا ہے گھوڑا یہ شکوہ بھی نہیں کر سکتا میں نے سارا دن بھاگ بھاگ کے ڈیوٹی دی اور آپ نے تو مجھے پانی نہیں پلایا اس کی زبان اللہ نے بند کر دی اچھا وہ گھوڑا ڈیوٹی کر کے گھر آتا ہے مالک کو اطلاع ملتی ہے وہ جو بندہ چارہ لاتا تھا نا آج وہ آدھا گھاس لایا ہے کوئی وجہ بن گئی تھی تو پورا گھاس نہیں لایا مالک وہی آدھا گھاس ڈال دیتا ہے گھوڑا شکوا نہیں کر سکتا کہ میں نے جب ڈیوٹی پوری کی تھی مجھے کھانا تو پورا دیں آدھا کھانا ملتا ہے وہ آدھا کھانا کھا کے صبر کر لیتا ہے شکوا نہیں کرتا اپنے مالک کا گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے ہم تو اپنے مالک کے بڑے بے وفا ہیں نہ شکریہ کرتے ہیں پھر دیکھیں مالک تو اب جا کے ٹھنڈی موسم میں رضائی کے اندر مزے کی نیند سوئے گا نرم بستر ہے لیٹ کے آرام کرے گا گھوڑے کے لیے بستر نہیں ہے گھوڑا لیٹ کے نہیں سوتا وہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پوری یاد گزار لیتا ہے اور کئی مرتبہ اس کا مالک اس کو کمرے کے اندر بھی نہیں باندھتا یا ٹھنڈی ہا کے تھپیڑے لگ رہے ہوتے ہیں اور گھوڑا باہر ہی کھڑا ہوتا ہے اور اگلے دن وہ گھوڑا اپنے مالک سے سکھ لیو اپلائی نہیں کر سکتا جناب آج میری طبیعت خراب ہے میں آج ڈیوٹی پہ اللہ فرماتے ہیں نہیں تو اس انسان کا ماتحت ہے اب تو نے ڈیوٹی کرنی ہے چاہے جو بھی ہو وہ اگلے دن پھر ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتا ہے حالانکہ رات کو اس کو آرام نہیں ملا ہوتا تو گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہم تو اتنی وفاداری نہیں کرتے اپنے پروردگار کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گھوڑے کو اس کا مالک جہاد کے لیے پالے وہ گھوڑا سمجھتا ہے کہ میرا مالک مجھے کھلا پلا رہا ایک مقصد کے لیے اب اس کا مالک اس پہ سواری کرتا ہے اور سوار ہو کے پھر دشمن کے سامنے آتا ہے گھوڑا دیکھتا ہے سامنے بھی گھوڑے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں دشمن کی سفیں بنی ہوئی ہیں اور میں بھی ایک سف میں کھڑا ہوں اب اس گھوڑے کا مالک اس کو پاؤں کا اشارہ کرتا ہے کہ بھاگو اور گھوڑا سامنے دشمن کی سبوں کی طرف بھاگنا شروع کرتا ہے سامنے سے دشمن تیر برساتا ہے نیزے لگا رہا ہوتا ہے تلواروں کے چلا رہا ہوتا ہے اور تلواروں کے زخم اس گھوڑے کو لگ رہے ہوتے ہیں اس کے جسم سے خون کے فوائیں چھوٹتے ہیں یہ گھوڑا چاہتا اپنی جان بچا کے واپس بھاگ سکتا تھا یہ نہیں واپس بھاگتا یہ سمجھتا ہے میرے مالک نے مجھے پالا ہی اسی وقت کے لیے تھا آج یہ وقت آ گیا میں نے اپنے مالک سے وفا دکھانی ہے یہ گھوڑا بھاگتا رہتا ہے دشمن کی صفوں کو چیرتا ہے جسم پہ زخم برداشت کرتا ہے تیر ہو تلوار ہو ہر زخم کو برداشت کر کے مالک کے اشارے کو پورے کر کے دکھاتا ہے اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے اللہ کو گھوڑے کی یہ وفا پسند آئی اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ رہی تھی اللہ نے قرآن میں اس مٹی کی گس میں کھائی پل آد یا قدحن اللہ اس گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کی کسمیں کھا رہے ہیں اے میرے گھوڑے تو کتنا وفادار نکلا کہ توں نے اپنے مالک سے وفا کر کے دکھا دی ہم اگر اپنے مالک سے وفا کریں گے تو مالک کو یہ بات کتنی پسند آئے گی اس لیے ہمیں چاہیے ہم نعمتوں کے بدلے عمال صالحہ کریں تاکہ ہمارے اللہ ہم سے خوش ہو جائے پھر ایک بار نعمتوں کا اظہار بھی کریں ہم نعمتوں کا اظہار کرنے میں بہت زیادہ کوتا ہی کرتے ہیں نہیں کرتے نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے اس کی مثال ایک نوجوان بچہ انٹرویو کے لیے گیا اس کو جاب مل گئی واپس آیا بیوی بی نے پوچھا جی کیا ہوا وہ جی انٹرویو ہوا اس نے یہ کوشچن پوچھا میں نے یہ جواب دیا اس نے یہ پوچھا میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں میں نے یہ بتایا میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا اب میں کی بارش ہو رہی ہے پھر کیا ہوا پھر میرے اتنے اچھے انٹرویو کے بعد اس نے مجھے آفر کر دی جاب دینے کی مجھے جاب مل گئی یعنی جب جاب ملی تو وجہ کیا بنی میں نے یہ کہا میں نے یہ بتایا میں نے یہ جواب دیا اپنی طرف کریڈٹ لے رہا ہے کہ میں مند تھا میں سمجھدار تھا میں نے انٹرویو اچھا دیا اچھا فرد کرو یہ انٹرویو دے کے آیا جاب نہیں ملی اب بھی پوچھتی ہے کیا بنا اور جی جاب نہیں ملی کیوں نہیں ملی اللہ کی مرضی بھئی جب جاب ملی تھی تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا اس وقت اللہ یاد نہیں آیا اس وقت میں میں کی بارش اب جب نہیں ملی تو اب کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی تو ہم کریڈٹ خود لیتے ہیں جب کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اللہ تعالی کے اوپر ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جب نعمت ملی تب بھی اللہ کی احسان مانے جی اللہ نے مہربانی فرمائی مجھے جاب مل گئی الحمدللہ تو نعمتوں کو اللہ کی طرح منسوب کریں اور نعمتوں کا اظہار کریں ایک آدمی کو میں جانتا ہوں اللہ نے اس کا کاروبار اتنا اچھا کیا ہے کہ اگر وہ چالیس فیملیز کو اپنے ذمے لے لینا تو چالیس فیملیز کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے کھلا رزق اللہ نے دیا ہے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا سنا ہے کاروبار کیسا ہے تو جب میں نے پوچھا سنا ہے کاروبار کیسا ہے تو منہ بنا کے کہنے لگا جی بس گزارا ہے پھر میں نے اس کی خوب تلاش لی میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اپنی فیملی کے علاوہ چالیس گھروں کی کفالت آپ کر سکتے ہیں اتنا اللہ نے دیا ہے اور پوچھنے پہ منہ بنا کے کہتے ہیں گزارا ہے آپ کو تو چاہیے تھا یوں کہتے جی اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہا شکر ادار نہیں کر سکتا اللہ نے اتنا مجھے رزق دیا لیکن اللہ کی تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے تعریف زبان سے نہیں نکلتی آپ غور کریں ہم خود بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف کھل کے نہیں کرتے کہ جی اللہ نے تو میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے میں اس قابل نہیں تھا جتنا اللہ نے میرے اوپر احسان فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنے میں فراخت دلی سے کام لینا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوب تعریف کریں سبحان اللہ الحمد یہ الفاظ ادا کرنا یہ نعمتوں کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہے اور عجیب بات ہے ہم اپنی گفتگو میں ان لفظوں کا استعمال نہیں کرتے کتنے لوگ ہیں جو بات بات میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ میری آنکھ کھل گئی آج فجر میں اور میں تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی الحمدللہ آج میرے بچے سکول چلے گئے اور انہوں نے ہمیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا ہم باتیں تو بتائیں گے سبحان اللہ اور الحمد کا لفظ استعمال نہیں کریں گے اپنی گفتگو میں ان الفاظ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو پھر جہاں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں نبیر اعصام نے اشاد فرمایا ملم یشکر اناسلم یشکر اللہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور ہم واقعی انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے آپ دیکھیں آپ نے کسی نوجوان لڑکے کو دیکھا وہ اپنے والدین کا شکر ادا کر رہا ہو جی آپ نے مجھے پالا تعلیم دلوائی میری حفاظت کی نشو و نما کی آج میں بڑا ہو کے کسی کام کے قابل ہوا میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں بلکہ ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں نوجوان بچے کو ماں کچھ بات کہہ کے دیکھے نوجوان بچہ اپنی ماں کو ڈاکتا ہے شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے کبھی چھوٹے بھائی کو دیکھا اس نے بڑے بھائی کا شکر ادا کیا ہو ہم انسانوں کا شکر ادا بھی نہیں کرتے حق سمجھتے ہیں خامد نے بیوی کا شکریہ ادا کیا ہو, آپ میرے بچوں کی ماں ہیں سارا دن ان کو سنبھالتی ہیں گھر کو سنبھالا ہوا ہے اور میری زندگی میں آپ کی وجہ سے اتنی برکتیں ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہماری زبان سے شکریہ کا لفظ تو ادا ہی نہیں ہوتا ہم اسے اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکرلی ولی والے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو نوجوان بچے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا ہوگا بہت لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا الٹا نہ کی ہوگی ماں باپ ساری عمر احسانات کرتے رہتے ہیں چھوٹی سی بات میں اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں ماں باپ سے بولنا بند کر دیتے ہیں ماں باپ کے آپ پاس آنا اور ملنا بند کر دیتے ہیں کتنے شاگرد ہیں جو اپنے استاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں پڑوسی پڑوسی کا شکریہ ادا کرنے میں سستی کرتا ہے تو ہم خوب دوسرے کا شکریہ ادا کریں عجیب بات ہے کافروں نے اس عمل کو اسلام سے سیکھا اور انہوں نے اپنے معاشرے میں اس کو عام کر دیا آج کافروں کے ماحول میں دیکھو ہر ہر بات پہ تھینک یو تھینک یو بارش ہو رہی ہوتی ہے انہوں نے اس کو اتنا اپنایا کہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھ کے شرم آتی ہے ہم شکریہ ادا نہیں کرتے بیرون ملک میں ہمارا ایک مدرسہ ہے ایک مرتبہ ایک بندہ چاکلیٹ لایا ڈبا لایا ہم نے کہا اچھا ہم بچوں میں تقسیم کر دیں گے کوئی ساٹھ بچے پڑھتے تھے میں نے استاد کو پیغام بھجوایا کہ بچے جب چھٹی کریں تو یہ لائن بنا کے میرے پاس آ جائے میرا دفتر جو تھا وہ دروازے کے قریب ہی تھا اور میں ان کو ایک ایک چاکلیٹ جو ہے وہ دیتا جاؤں گا یہ لے کے جاہر جائیں گے کھا لیں گے اور مدرسے کے اندر وہ دم نہیں بچائیں گے اب جب وہ بچے آئے میں نے ان میں سے ایک ایک بچے کو چاکلیٹ دینی شروع کر دی ساٹھ بچوں میں صرف چار بچے تھے جنہوں نے چاکلیٹ لیا اور مجھے جزاک اللہ کہا یا تھینک یو کہا ففٹی سکس بچے ایسے تھے جنہوں نے چاکلیٹ لیا چپ کر کے لیا اور چپ کر کے چلے گئے ان کے ماں باپ نے ان کو شکریہ ادا کرنا سکھایا ہی نہیں تھا اس کا مطلب یہ کہ ہم شکریہ ادا کرنے میں بہت کوتا کرتے ہیں ساٹھ میں سے چھپن بچوں نے ایک لفظ نہیں بولا چیز لے لی اور چلے گئے ایک مطلب کی بات ہے کوئی دس پندرہ سال پہلے مجھے پیرس سے نیو کی طرف سفر کرنا تھا اللہ کی شان دیکھیں کہ ساتھ والی سیٹ پر ایک امیرکن خاتون لا کر بیٹھ گئی اور اس کی گود میں ایک دو سال کی بچی تھی چھوٹی بچی تھی تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگایا گیا مہمانوں کے سامنے میں کتاب پڑھ رہا تھا میں نے منع کر دیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا اس نے اپنے سامنے دستخان پہ کھانا لگوا لیا اب گو میں کتاب پڑھ رہا تھا مگر مجھے کتاب پڑھنے کے باوجود اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ساتھ والی سیٹ پہ ہو کیا ہے یہ نہیں کہ بندہ ادھر دیکھتا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں دیکھ اس بندے کو رہا ہوں اور وی ایم کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے یہ بندہ ہاتھ ہلا رہا ہے اوپر کر رہا ہے نیچے کر رہا ہے پتا چلتا ہے میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اپنی چھوٹی بچی کو چاولوں کا لکما منہ میں ڈالا اور کہا سے تھینک یو تو وہ چھوٹی سی بچی نے کہا موم تھینک یو پھر دوسرا لکما ڈالا پھر کہا سے تھینک یو بچی نے کہا تھینک یو جب تین چار مرتبہ تھینک یو تھینک یو کا لفظ ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ عام بات نہیں ہے کوئی خاص بات ہے تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسی ماں ہے کہ جو ہر نکما کھلاتے ہوئے بچی سے تھینک یو کا لفظ کہلوا رہی ہے میرے حساب سے اس کافر خاتون نے کافرا خاتون نے کھانے کے دوران پینتیس مرتبہ یا چھتیس مرتبہ اپنی بچی سے تھینک یو لفظ کہلوایا آپ مجھے بتائیں کوئی مسلمان ماں ایسی ہے جو ایک کھانے کے دوران اپنے بچے کو ایک دفعہ شکریہ ادا کرنے کی تعلیم دے کافر ماں پینتیس مرتبہ شکریہ کلب چلوا رہی ہے اس لیے ان کی گٹی میں شکریہ پڑ جاتا ہے وہ بچے بڑے ہوتے ہیں ذرا سی بات تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو کہتے ہیں نعمت ہماری تھی تعلیم ہماری تھی اپنا کافروں نے لی اور ہم مسلمان اس سے محروم ہو گئے اس لیے پھر ہم شکریہ ادائی نہیں کرتے کسی کا ایک آخری نقطہ اور بڑا اہم نقطہ کس کس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں عام طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ بات سمجھنے والی ہے اور ان تمام باتوں کی دلیل یا تو قرآن پاک کی آیت ہوگی یا حدیث مبارکہ ہوگی پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں وجال لکم استماول اب سور اقیدا لال تو ان آزاد کے صحیح ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں ہمارے مدرسے میں ایک نوجوان طالب علم تھا آنکھوں سے نابینا تھا بہت ذہین نیک بچہ تھا اس نے قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا ہم نے اس کی دستار بندی کروائی تو وہ چلا گیا کوئی ایک مہینے کے بعد ملنے کے لئے دوبارہ آیا اس نے مدرسے میں آ کے پوچھا کہ پیر صاحب ہے اساتذہ نے بتایا ہاں سفر پہ نہیں ہیں یہیں پہ ہیں تو وہ خاص طور پر مجھے ملنے کے لیے آیا جب ملنے کے لیے آیا تو اس کا چہرہ رہا تھا چہرہ نور سے تمتما رہا تھا اس محافظ نوجوان کا نیک متقی نوجوان تھا میں نے اس کے مسکراتے چمکتے چہرے کو دیکھا تو اس نے مجھے کہا حضرت صاحب آج میں ایک خاص دعا آپ سے کروانے کے لیے اسپیشل آیا ہوں ملنے کے لیے اب میری کوتا ہی میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا میں سمجھا قرآن پاک کا حافظ بن گیا ہے اب یہ جو خاص دعا کروا رہے ہیں نا تو یہ کہے گا دعا کرو مجھے اچھا رشتہ مل جائے اور میری شادی ہو جائے تو میں نے کہا کہ حافظ داد آپ کا حص مکمل ہو گیا کون سی خاص دعا کروانا چاہتے ہیں شادی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو میری بات سن کے نا یکدم وہ سیریس ہو گیا سنجیدہ ہو گیا تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ بھئی میں نے غلط بات کر دی تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا دعا کروانی ہے کہنے لگا کہ حضرت میں خاص دعا کروانے کے لیے یہ آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکا آپ دعا کریں اللہ مجھے بنائی دے دے میں ایک مرتبہ تو ماں کا چہرہ اس کی بات سن کے میری آنکھوں میں آگوں آ گئے یا اللہ ہم نے کبھی اس کو نعمت ہی نہیں سمجھا یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے عطا کی ہے یہ بچہ اپنی ماں کی شکل دیکھنے کو ترستا ہے تو اللہ تعالی نے صحیح سالم جسم عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک مرتبہ حرم میں میں نے نماز ادا کی اثر کی تو میرے بالکل سامنے آگے ایک نوجوان آدمی تھا اور کندھوں سے اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے دونوں بازو کندھوں سے کٹے ہوئے تھے وہ نماز پڑھ کے کھڑا ہوا تو ایک بندے نے گزرتے ہوئے اس کو سلام کیا تو اس نے کہا وعلیکم السلام اس نے پوچھا کیا حال ہے تو کہتے الحمد للہ اللہ میں نے اس کی زبان سے یہ لط سنے یقین جانو میری آنکھوں میں سے آنکھوں آ گئے اس بندے کے دونوں بازو نہیں ہیں یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں ہے بازو ہیں نہیں کندھوں سے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ للہ اللہ تلحاظ پھر میں بہت دیر سوچتا رہا یا اللہ یہ بندہ کیسے کھانا کھاتا ہوگا پانی کیسے پیتا ہوگا احلا رات کو سوئے ہوئے سردی کے موسم میں اس کے اوپر سے اگر کمبل ہٹ جاتا ہوگا تو یہ دوبارہ کمبل کیسے اپنے اوپر لیتا ہوگا اہلا یہ اپنے زندگی میں کپڑے کیسے اپنے بدلتا ہوگا ہر ہر چیز میں دوسروں کا محتاج اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے ہمیں اللہ نے صحیح سالم جسم اتا فرمایا ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سمجھ دی اور علم ادا کیا اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں والقد آتینا لکمان الحکمت انشک اللہ تو اللہ نے جو علم کی نعمت اتا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت ادا کی بچپن میں ہم ایسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے جو کلمہ پڑھنے والی ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے اس دنیا میں ہزاروں بچے اور بھی پیدا ہوئے ہوں گے مگر کافرہ ماں کی گود میں اس ماں نے ان کو دین نہیں سکھایا ہماری ماں نے ہمیں دین سکھایا اللہ کا نام سکھایا کلمہ سکھایا اس پر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں ہم چھوٹے بچے تھے ہمارے والد ہمیں انگلی پکڑ کے مسجد لے کے جاتے تھے اللہ کا گھر دکھایا والد نے ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں الحمد للہ ہلزی حدانہ لہٰذا وماتی اللہ الحدان اللہ اللہ ہدایت نہ دیتے ہم اس ہدایت کے قابل نہیں تھے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اللہ تعالی نے رہنے کے لیے مکان دیا تو مکان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مکان نہیں ملتا وہ مسافروں کی زندگی گزارتے ہیں خیموں میں زندگی گزارتے ہیں آج خیمے یہاں لگا دیے کل وہاں لگا دیے ہم ان کو خانہ بدوش کہتے ہیں وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے ہیں ہمیں اللہ اللہ میری ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی وشتا اللہ راہ سیبہ میرے بال بالکل سفید ہو گئے میری عمر یہ ہو گئی لیکن ولم اخم بھی دعا کر میں اللہ اپنی دعا کے قبول ہونے کے بارے میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا ابھی بھی میں دعا مانگتا ہوں رب حبلی ملت القبلیہ اہل مجھے وارث عطا کر دیجئے اس بڑھاپے میں بھی امبیا نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں ہمیں اللہ جوانی میں اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک نبی علیہ السلام سامنے دعا مانگی رب لا فردم البارثین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی الحمدللہ لی للہ القبر اسماعیل تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی پھر سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں چاہے سائیکل ہو سائیکل موٹر ہو گاڑی ہو اونٹ گھوڑا ہو گدا ہو سواری ہو سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں المترا انل فل کا تجری فل پہر بنے مسلح ہل یوریک آیات ان شکر ادا کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں پھر آفیت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے آفیت ملنے پر کیا مطلب جب زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ورنہ بچے بیمار ہوتے تو ہمارا کیا بنتا بیوی بی نہ فرمانی کرتی ہمارا کیا بنتا ہم بیمار ہو جاتے تو کیا بنتا کاروبار میں لاس ہو جاتا تو کیا بنتا کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی مصیبت نہیں مشکل نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہے ہمارے اوپر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے 1993 میں مجھے کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا اس زمانے میں وہاں زلزلہ آیا تھا بڑا زلزلہ اس کو بگ ون کہتے تھے وہ تو ایک ہندو تھا جو ملینر تھا اس کی بلڈنگ تھی پینتیس منزلہ بلڈنگ اور ہر منزل کے اوپر کئی درجن گھر تھے تو کوئی چار سو گھر تھے جو وہ رینٹ پہ دیتا تھا اور ٹھاٹ کی زندگی گزارتا تھا جب زلزلہ آیا تو بلڈنگ نیچے گر گئی اللہ کی شان دیکھیں کہ جو لوگ دب کے مر گئے ان کے رشتے داروں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا اس نے ناقص بلڈنگ بنائی تھی عدالت میں مقدمہ چلا جج نے فیصلہ دیا اس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں جتنی دولت ہے وہ ساری کی ساری متاثرین کے اندر تقسیم کر دی جائے ففٹی ملین ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں تھے ففٹی ملین ڈالر وہ سارے کے سارے سیز کر دیے گئے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے اس کے اپنے پاس ایک ڈالر بھی نہیں تھا اب اگلا دن جب وہ آیا تو نہ رہنے کو گھر تھا اور نہ کھانے کو کوئی چیز تھی سڑک کے کنارے کپڑا بچھا کے وہ لوگوں سے بھیگ مانگ رہا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس کے اکاؤنٹ میں ففٹی ملین ڈالر ہیں اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کل جب آئے گی تو میں ایک سڑک کے اوپر بیٹھا بھیک مانگ رہا ہوں گا حالات بدل سکتے ہیں کسی بھی لمحے آج اللہ نے ہمیں یہ نیمتے دی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے آفیت کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا اسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھیں جب کوئی فیکٹری ٹھیک ٹھیک چل رہی ہو نا اور پروڈکشن نکال رہی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو سپروائز کر رہے ہیں نا مشینوں کو وہ مشینوں کی دیکھ بھال بڑے ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں ورنہ تو بریک ڈاؤن ہوتا مشینیں بند ہو جاتی پروڈکشن رک جاتی تو فیکٹری کا یا مشین کا ٹھیک ٹھیک چلنا جو سپرویژن کرنے والا ہے اس کے ٹھیک سپرویژن کرنے کی دلیل ہوتا ہے جب ہماری زندگی کی فیکٹری ٹھیک چل رہی ہے صحت بھی ہے سلامتی بھی ہے اولاد بھی ٹھیک ہے بیوی بھی ٹھیک ہے کاروبار بھی ٹھیک ہے تو یہ آخریت کی جو کنڈیشن ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو ہمارا نگہ بان ہے وہ ہماری ٹھیک ٹھیک, ٹھیک نگرانی کر رہا ہے تبھی تو ٹھیک چل رہی ہے فیکٹری تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ آپ کی رحمت کی نظر ہے ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے اس لیے پھر شکر ادا نہیں کر سکتے ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا دوپہر کا وقت تھا سفر کی وجہ سے میں تھکا ہوا بھی تھا تو آپ یوں سمجھیں کہ میں اگلی سیٹ پہ بیٹھا اور آدھی نیند کی حالت میں غنودگی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک جگہ پر گاڑی رکی اور کسی نے شیشہ جو ہے اس کو کھٹکھٹایا خٹ تو میں نے آنکھیں کھولی کہ کون شیشہ کٹکھٹا خٹ رہا ہے تو ایک بھی مانگنے والی لڑکی تھی زیادہ اوبر نہیں تھی اس کی اس نے ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے تھے اور وہ مانگ رہی تھی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اب میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا یکدم جب اس نے شیشہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا تو انہیں نظریں ہٹا لیں لیکن میرے دل پہ ایک چوٹ لگی یا اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی کسی کی تو بیوی ہوگی بہن ہوگی ماں ہوگی جوان المر بچی ہے غیر محرم مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہی ہے اور ہمارے گھر کی عورتوں کو آپ نے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر دسترخوان پر کئی, کئی کئی کھانے لگا کر ان کو کھلانے کی توفیق دی ہم اس نعمت پر آپ کا کتنا شکر ادا کریں ہمارے گھر کی عورتوں کو سرخاو کے پر لگے ہوئے ہیں ان کا رزق بھی ایسا رکھا جا سکتا تھا کہ وہ بھی مانگ کے کھاتی اللہ نے انہیں جو رزق گھر میں لیا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے شکر ادا کریں اس پر ایک مرتبہ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں حرم میں تھا حج کے موسم پہ حرم میں کافی مانگنے والے نوجوان آ جاتے ہیں معذور بھی ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے اور وہ بھیگ مانگتے ہیں تو انگلینڈ کا ایک آدمی تھا وہ حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب آج کل یہ بھکاری بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد مانگنے والا آ جاتا ہے مانگنے والا آ جاتا ہے سمجھ نہیں لگتی کس کو دیں کس کو نہ دیں سارے تم سے ایک نظر نہیں آتے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں اس وقت میں حضرت نے اس سے کوشچن پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے تم اس کے مستحق تھے اس نے کہا نہیں تم مستحق نہیں تھے اللہ نے پھر بھی تمہیں دیا لہذا اب جب تمہارے پاس آیا ہے تو تم صرف مستحق کو کیوں دیکھتے ہو نہیں بھی مستحق تو تم سے مانگ رہا ہے اللہ کے لیے دے دو اللہ کے خلق کو اپناؤ اور دے دو مانگنے آیا ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں دے دوں گا پھر حضرت نے اس کو عجیب نقطہ سکھایا فرمایا کہ دیکھو جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آئے یہ نہ دیکھو کہ کون مانگنے آیا ہے بلکہ اس لیے دے دو کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آپ نے مانگنے والوں میں نہیں مجھے دینے والوں میں سے بنایا میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں میں دے رہا ہوں تو نے مجھے دینے والا بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیبل کے دوسری طرف بھی بٹھا سکتے تھے مانگنے والا بھی بنا سکتے تھے اللہ نے جو دینے والا بنایا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے دیکھیں اس نعمت کا کبھی ہم نے احساس کیا کہ مانگنے والے ہم سے مانگتے ہیں ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں دینے والا بنایا ہے دے دو اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا نبی السلام نے فرمایا تین باتیں ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں نبی علیہ اسلام کا کوئی بات فرما دینا اس بات کے سچ ہونے کے لیے کافی دلیل ہے پھر محبوب کا یہ فرمانا کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے مال کو بڑھا دیا کرتے ہیں تو ہم اگر اللہ کے نام پہ دیں گے تو مال کم نہیں ہوگا مال زیادہ ہوگا تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر کے ہوئے دیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے دینے والوں مجھے بنایا میں آپ کی نعمت سے شکر ادا کرتا ہوں پھر زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو یاد کر کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کبھی کوئی وقت ایسا بھی ہو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات مسجد میں گزاری تو کوفہ کے جو بڑے قاضی تھے وہ بھی رات مسجد میں گزار رہے تھے انہوں نے تاجد کی نماز پڑھی اور انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی یا اللہ جب میں چھوٹا تھا میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا نہ کھانا اپنا تھا نہ لباس اپنا تھا نہ مکان اپنا تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ آپ نے میرے ماں باپ کے دل میں میری محبت ڈالی اور اس محبت کی وجہ سے انہوں نے میرے دودھ کا بھی بندوبست کیا میرے بستر کا بھی بندوبست کیا مجھے محبت سے پالا اے اللہ میں اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ پھر میں پل کر بڑا ہو گیا میں زمین پہ چلنے لگا پہلے میں چلتا نہیں تھا آپ نے مجھے چلنے کی نعمت ادا فرمائی میں اس نعمت پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا میں بچہ تھا پھر میں باتوں کو سمجھنے لگ گیا میری عقل میں میچورٹی پختگی آ گئی اس نعمت پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں ایک ایک زندگی کی نعمت کا وہ تذکرہ کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور آخیر پر کہا اے اللہ آج آپ نے مجھے خوفا کے قاضیوں کا بڑا قاضی بنا دیا میں اس نعمت پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں تو ہمیں بھی اب اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کے گن گن کے اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کھیتی باغات دے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اللہ جب کسی کو مینسامرات کھانے کے لیے پھل فرماتا ہے تو فرماتے اللہ اللہ اللہ یشکرو تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں زمین سے جو منافع نکلتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کھیتی پھل یا مائن کوئلہ نکلتا ہے کچھ اور نکلتا ہے ماربل نکلتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے ولم فیا منافع مشارب اپلا یشکر پھر ضرورت کا رزق اللہ ہمیں دے دیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے ضرورتوں کے معاملے میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا بندے کا اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر مصیبت کے ٹل جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں لین ان جیتنا من ہادئی لانفون شاکرین الحمد للہ ہلدین جانا من القومی طالمین اگر انسان کسی بڑی مصیبت سے بچ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے ایک وہ جا رہے تھے تو کسی مکان والے نے چھت کے اوپر سے راکھ نیچے پھینکی وہ نہائے ہوئے تھے صاف ستھرے کپڑے تھے سر کے اوپر راکھ پڑی سارے کپڑے اس کے میلے کے تہلے ہو گئے تو بندے کو غصہ آتا ہے کہ بھائی راکھ پھینکنے والے نے یہ بھی نہ دیکھا کوئی نیچے سے گزر تو نہیں رہا میرے سر کے اوپر راکھ پھینکی مگر وہ بزرگ غصے نہیں ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس حال میں کہ آپ کے سر کے اوپر راکھ پھینکی گئی وہ کہنے لگے ہاں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے امال ایسے تھے کہ میرے سر کے اوپر تو آگ کے انگارے برسائے جاتے تو کم تھے اللہ نے راکھ ڈلوا دی یہ بھی اللہ کا شکر ہے بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا چھوٹی مصیبت آ گئی ایک تو کہتے ہیں میں صحرا میں جا رہا تھا میں نے ایک اندھے کو دیکھا جو نماز پڑھنے کے بعد الحمد الحمدللہ الحمد پڑھ رہا تھا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا میں نے سوچا یہ اندھا اس سے میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس نے کہا نوجوان اللہ نے مجھے آنکھوں کے سوا صحیح سالم جسم عطا فرمایا کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے مجھے بھوک لگتی ہے مجھے اللہ کھانے کو روزی دیتا ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ میں شکر ادا کروں اور پھر اللہ نے مجھے دماغ دیا میں نے علم حاصل کیا کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے اس پر شکر ادا نہ کروں پھر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا میرا ایک بیٹا ہے جو عبدال عباس نانوں کا شاگرد ہے اور وہ نیکی کے اوپر ہے کیا اس نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں پھر اس موڑے کو غصہ آ گیا اس نے کہا اندھے میں اندھا نہیں ہوں تو اندھا آنکھوں کے باوجود اندہ ہے تجھے نظر نہیں آتا اللہ نے مجھے ایمان کی دولت فرمائی میں اس اندھے پان کے باوجود ایمان کی حالت میں ہوں میں اللہ کا کیوں شکر ادا نہ کروں کہنے لگے کہ اس اندھے نے مجھے جگا کے رکھ دیا میں نے اس سے پوچھا اچھا تیرا بیٹا جو عبد اللہ کا شاگرد ہے وہ کہاں ہے میں ملنا چاہتا ہوں اس نے کہا میرا بیٹا باہر نکلا ہے ابھی آتا ہوگا میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا پھر میں جب باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر تھا جو ایک نوجوان کو کھا رہا تھا اس نے نوجوان پہ حملہ کیا اور اس کا گوشت کھا رہا تھا تو میں سمجھ گیا یہ اسی بوڑھے کا بیٹا ہے اور شیر نے حملہ کیا اور شیر اس کو کھا رہا ہے کہتا ہے کہ میں ڈر کے واپس آ گیا اور میں نے اس بوڑھے کو بتایا کہ جی مجھے لگتا ہے آپ کے بیٹے کو شیر نے کھا لیا اس بوڑھے نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اے اللہ آپ نے ایسی نیک اولاد عطا فرمائی تھی اور جب آپ نے چاہا وہ اولاد مجھ سے واپس لی میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کا میرے دل پہ بڑا اثر ہوا میں گھر آیا رات کو سو گیا خواب میں میں نے اسی نوجوان کو دیکھا جس کو شیر نے مار دیا تھا کہ وہ جنت کے اندر ریشمی پوشاک پہن کے ٹہل رہا ہے میں نے سلام کیا اور سے پوچھا کہ آپ جنت میں ہیں اس نے کہا ہاں جب میں یہاں آیا تو فرشتوں نے میرے استقبال کیا اور مجھے کہا سلام علیکم بما صدر تم فن دار میں نے کہا پھر کہنے لگا کہ فری اللہ نے مجھے جنت کے اونچے درجے ادا کیے اور پھر کہنے لگا کہ میں عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہوں مگر ایک بات کا مجھے یہاں آ کے پتا چلا میں نے پوچھا کون سی کہنے لگا کہ اللہ نے جنت کے کچھ درجے ایسے بنائے ہیں جو صرف مصیبت میں صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں اور نعمت کا شکر ادا کرنے والوں کو ملتے ہیں باقی عبادت سے وہ درجے نہیں مل سکتے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے تو جنت کے ایسے درجے ملیں گے جو ہر بندے کو نہیں مل سکتے اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے رب او ذینی انشکر متکلتی انیہ ویک اور نقطہ اہم جب کوئی تعریف کرے اللہ کا شکر ادا کریں گے اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو ہمارے جسم سے اتنی بدبو آتی کہ کوئی پاس بیٹھنے گوارہ نہ کرتا آج اس کے باوجود اگر اللہ کسی کے زبان سے تاریخ کے لفظ کروا رہے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے چنانچہ ابن عطاء اسکندری رحمت اللہ الحکم کتاب میں لکھتے ہیں سننے والی بات ہے اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی اس پروردگار کی تعریف کی جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے اگر وہ تیرے گناہ لوگوں پر کھول دیتا تو تجھے کوئی منہ پہ تھوکنے والا نہ ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی تعریف کرے تو پھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اے اللہ آپ کتنے عظیم ہیں آپ نے میرے گناہوں کو ڈھانپ لیا اگر آپ نے دنیا میں ستاری کی ہے اے اللہ آپ قیامت کے دن بھی میرے گناہوں کو پردے میں ڈال دیتے اور ایک آخری بات کہ نعمت نیک اوال کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا اللہ کا شکر ادا کریں کتنے لوگ ہوتے ہیں دین کی طرف ابھی نہیں آئے ہوتے ان کے ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں اب وہ ماں باپ کی خدمت کی نیت بھی کریں تو نہیں کر سکتے حسرت ہوتی ہے دل میں اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی خدمت کی تو اللہ کا شکر ادا کریں استاد کی خدمت کی توفیق مل گئی اللہ کا شکر ادا کریں کسی نے مسجد بنائی اللہ کا شکر ادا کریں مدرسہ بنایا اللہ کا شکر ادا کریں مسافر خانہ بنایا کسی یتیم بچے کی کفالت کی اللہ کا شکر ادا کریں حاجت مند کی مدد کی اللہ کا شکر ادا کریں جب بھی نیک اعمال کی توفیق ملے اللہ کا شکر ادا کرے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بیوی خوش ہو گئی مسکرائی اللہ کا شکر ادا کرے آپ کی بھلائی کی وجہ سے ماں آپ کو دیکھ کے مسکرائی والد آپ کو دیکھ کر مسکرائی اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ میرے والدین مجھ سے خوش ہیں میرے والدین مجھ سے راضی ہیں تو ان اعمال کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں تہجد کی توفیق مل گئی تقبیر اللہ کے ساتھ توفیق نصیب ہو گئی روزانہ تلاوت کی توفیق ملی اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ اللہ نے سروزے کی توفیق دے دی جلے کی توفیق عطا فرما دی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا اللہ والوں کی صحبت مل گئی خیر کی بات سننے کی توفیق مل گئی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنا احسان کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت نوازا اگر کسی کو حج اور عمرے کی سعادت مل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دیدار ادا فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حادی نفیب فرمائی اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے حضرت سید یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل بل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل بل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل بل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گمبد کا آیا میں تو اس کا بل نہ تھا بار گاہے سید القنین میں آ کر نفیس بار گاہے سید القنین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس کا بل نہ تھا اللہ نے اگر حاضری کی توفیق دا فرمائی تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی کی ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شاکرین مندوں میں شامل فرمائے وہ آخر الدا ان الحمد اللہ ہر بلعال سے پہلے توبہ کے ہم کلمات پڑھ لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں الحمد للہ وقفا و سلام البادی اما اماغ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ آمن تو بلاحی و ملا اکتی و کتبی و رسولی ولو مل آفری ولکدی خیری و شری بنوا ول باسی باغل مؤ آمن تو بلّا ہی می و صفاتی و قبل تو جمییا حکامی بِالْقَلْبِ بلِسانی و تصدیقم بل قل اشد اللہ علاح اللہ و رسول حتق اللہ ربی منک الظمب و اطوب ولیح بے رحمت کا یا ارحمراہی ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو وطائب کر چکے ہیں چند معاملات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی دل کو منور فرمائیں گے پہلی بات سو مرتبہ استفاق صبح اور شام پڑھنا از تک فر اللہ ربی منک الظام و دوسرا ہے سو مرتبہ دشیف صبح شام پڑھنا تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ایک پارا روزانہ پڑھے تو بہت اچھا ہے زیادہ ہو تو اور بھی اچھا چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا دست بکار دل و یار آپ کام کاج میں مشہور اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشہور اور پانچویں چیز ہے دس پندرہ منٹ صبح اور شام اللہ سے لو لگا کے بیٹھنا مراقبہ کرنا مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان ساری دنیا سے خیالات سے ہٹ کٹ جائے اللہ سے لو لگا کے متوجہ ہو کے بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ضلع اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں یہ دس پندرہ منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے ابھی دعا سے پہلے ہم چند منٹ مراقبہ کر لیں گے سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں من کی آنکھیں کھول لیں اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں. مسرور کر دے دلے میں کو پر نور کر دے کو کر دے بات کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سنور جائے ال میرے بات کی ظلمت دور کر دے مہرے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے منی محدت تلا مفہور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے بین پر نور کر دے بے ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما قطاؤں سے درگزر در فرما عیبوں کی پردہ خوشی فرما اہلا جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اہلا جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اللہ معاسیت کی ضلعت سے محفوظ فرما ہمیں تعات کی عزت نصیب فرما نیکی تقوا کی زندگی نصیب فرما رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اہلہ دوستی کے رنگ میں دشمی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جتنے حاضرین مجلسین اہلا یہ دور بیٹھے مستورات سن رہی ہیں سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما رب کریم ہمیں نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق تع فرما اہلا آپ نے ہمیں اتنا پیارا ملک تع فرمایا ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق تع فرما اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو ہمارے ملک کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانخواہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما ہمارے جو علماء علامات دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما ان کی محنتوں کی حفاظت فرما فچروں سے محفوظ فرما اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اہلا بدمنی پھیلانے والوں کو ہدایت ادا فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما آپ نے ارشاد فرمایا وہ ام مت سا فلاطنہ ہر سوالی کو انکار نہ کرو اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے اے مالک ہمیں یہاں سے خالی نہ اٹھائیے ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے اللہ آج کی ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بےکسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے مالک مالکم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں اپنی رحمت سے ان جھولیوں کو بھر دیجیے اور ان نعمتوں کا شکر نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم ہمیں ناقدری سے محفوظ فرما اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ آپ نے فرمایا و امت صاحب فلاطنہ اے اللہ جب آپ نے یہ حکم فرمایا ہے تو ہمیں بھی آپ انکار نہ فرمائیے نعمتوں سے نواز دیجیے رب کریم آپ نے فرمایا یا یو حناز انت ملک کرا اے انسانو تم فقیر و محتاج ہو اور یہ بھی فرمایا کہ واللہ الغنی اللہ غنی ہے اے اللہ جب آپ غنی ہیں اور ہم محتاج ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان سداقات للف صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے اے اہل ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجیے اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے اللہ ہم نے دنیا داروں کو دیکھا ہے غریبوں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے ہیں اے اللہ آپ ہمیں حدیے میں جنت عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے اے اللہ اگر آپ فیصلہ کر دیں تو ہمارے لیے بھی جنت پانا آسان ہے اے اللہ ہماری جنت کا فیصلہ فرما دیجئے رب کریم نعمتوں کی قدردانی کی توفیق تا فرما اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارا بنا اللہ جس طرح ایک ایالدار افاہج کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے اور اس امید کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا اے اللہ ہم اس ایالدار افاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں پر ہم آپ کا دروازہ اس کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا شقاوت ختم ہو جائے گی سعادت نصیب ہو جائے گی اے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے ہماری جھولیاں بھر دیجئے ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے اللہ نے دنیا آخرت کی ضلع اور رسوائی سے محفوظ فرما اللہ نے قیامت کے دن اپنے محبوب علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرما اپنے مشائق کے سامنے سرخرو فرما اے اللہ قیامت کے دن کی ضلع اور رسوائی سے محفوظ فرما رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ اگر فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے اس کو تو فکر نہیں ہوتی وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے وہاں سے بھی نہ ملے وہ تیسرے سے چلا جاتا ہے اس کو فکر کی بات نہیں اللہ فکر کی بات تو ہماری ہے جن کے پاس مانگنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے اسے جہان میں کہیں بھی کچھ نہیں مل سکتا اللہ نہیں یہاں سے خالی نہ اٹھائیے جولیاں بھر دیجئے رحمت کی نظر کر دیجئے اللہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم خیر کا معاملہ فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اہلا اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی کرتی عطا فرما جو اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما حضرت مفتی صاحب جو ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما الہ ان کے آنے والی نسلوں میں اپنے اوریا کو پیدا فرما علم کی نسبت کی خدمت اللہ ان کی اولادوں سے قیامت تک کے لیے جاری اساری فرما اللہ مہربانی کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا کا ان العلیم تو ان نکا